ان الحمد للّہ وسلام رسول اللّہ ولا علیہ وسہلیہ اجمعین امادفاظب اللہ امن شعیف انردیم یادین آمنو خطب علیہ السیام كما کما کتبہ اللّین من قبلكم قم لم اے ایمان والو کتبہ علیہ لکھ دیا گیا تم پر اسیام و روزہ رکھنا کما کتبہ جیسا کہ لکھ دیا گیا تھا اللّینہ ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ روزے کا حکم بیان ہو رہا ہے مخاطب ایمان والے ہیں کیونکہ روزہ انہی لوگوں پر فرض ہے کہ جو ایمان لے آئے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تو یہ ایک اعمال اسلامی میں سے بہت ہی بڑا عمل ہے یہ رکن ہے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے جو پانچ ستون ہے اسلام کے جن کے اوپر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو ان پانچ ستونوں میں سے ایک ستون ہے رکن ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو ان سب چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے اسلام سے ہے پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد یہ سارے اعمال اور ارکان کی پابندی ہے اس مناسبت سے مخاطب ایمان والوں کو کیا گیا ہے حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے فرمایا کوتبہ علیہ مسیام لکھ دیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیام سوم کی جمع ہے عام طور پر یہ معروف ہے اور ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں یہ سیام جو ہے یہ سوم کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ ایک مصدر ہے اس میں ایک روزہ بھی اور سب روزے بھی شامل ہیں مطلق روزہ اس کی جنس یہ بات کہی جا رہی ہے اس لیے معنی کیا ہے کہ روزہ رکھنا روزہ رکھنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے روزہ کس کو کہتے ہیں سوم کا معنی کیا ہے رک جانا رک جانا اپنے آپ کو روک دینا یہ سوم کا لفظی معنیٰ ہے تو اصطلاح میں شرع اعتبار سے خاص وقت کے اندر اندر وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے اور بیوی بی کے ساتھ مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے سوم ہے تو اصطلاح شریعت میں بطور رکنے اسلام جو اس کا معنی مراد ہے اس میں یہ تین چیزیں شامل ہیں کھانے سے رک جانا پینے سے رک جانا مباشرت سے رک جانا باقی ان چیزوں سے متعلقہ اور بہت سارے پھر آگے امور ہیں لیکن بنیادی طور پر ان تین چیزوں کو اپنے اپنے آپ کو ان تین چیزوں سے روک لینا یہ شرع اصطلاح میں سوم کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور رکن فرض کیا ہے مسلمانوں پر اور عام طور پر جو کوتبہ کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہ فرضیت کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت کے ساتھ اس حکم کو تم پر لاگو کر دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے مطلب فرض کر دیا گیا ہے تو جہاں بہت زیادہ اہمیت دینا فرض کسی چیز کو فرض قرار دینا مقصود ہوتا ہے تو اس میں اس کے لیے یہ لفظ کوتبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے کما کوتبہ اللّینہ بن قبل کم جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے گوا کہ پہلی شریعتوں میں بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا یہود و نصارہ کی شریعتوں میں بھی یہ آیا ہے اور اس سے پہلی شریعتوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر انبیاء کے حوالے سے تذکرے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت کے پیش نظر اپنی عبادات میں ہمیشہ اس کو قائم رکھا ہے نبیوں کے ذریعے شریعتوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے روزے کا پہلی امتوں کو بھی حکم دیا گیا تھا اور تم کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے گویا کہ تم پر کوئی اضافی چیز نہیں ڈالی جا رہی تم پر کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں ڈالا جا رہا یا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں میں اس کو لازم قرار دیا ہے فرض رکھا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے فرمایا لا اللہ تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں گناہوں سے بچنا برائی سے بچنا اپنے آپ کو یعنی کنٹرول میں رکھنا یہ روزے کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ روزے رکھ کے بندہ اپنی طبیعت پختہ کرتا ہے اطاعت پر صبر پر اور بچتا ہے گناہوں سے نافرمانیوں سے تو روزہ اس اعتبار سے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے پھر دوسرا معنی اس کا ہے لالّم تکن تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے عذاب سے ان گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ ہوگی اللہ تو اس پکڑ سے تم بچو مسلسل گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے لیکن آخرت کی پکڑ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے بہت سخت ہے دوزک کا عذاب ہے تو ان چیزوں سے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پکڑ سے بچنے کے لیے اس روزے کو تم پر فرض کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا یہ مختلف روزے حتیٰ کے مشرقین مکہ کے ہاں بھی یہ آشورہ کا روزہ معروف تھا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے اور جب پوچھا تو کہا کہ موسٰ علیہ السلاۃ والسلام کو نجات ملی تھی یعنی محرم کی دسویں تاریخ کو عاشورہ جس کے جس کو کہتے ہیں تو یہ روزہ معروف تھا حتیٰ کے مکے کے لوگوں کے ہاں بھی یہ معروف تھا اور یہ لوگ روزہ رکھتے تھے تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ باقی روزے جو ہیں ان کو پھر فرض نہیں رہنے دیا گیا ان کو نفل کی حیثیت ہو گئی ان کی کہ جو چاہے رکھے اس کو بڑا اجر ملے گا اور جو چاہے نہ رکھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ باقی سب روزے اب نفل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں اور ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل پیش کیے جاتے ہیں اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے تو نفل روزوں میں جو اہم ترین روزے ہیں ان کے اجر و ثواب کو بھی بیان کر دیا گیا ہے عاشورہ کا روزہ ہے عرفہ کا روزہ ہے اسی طریقے سے پھر یہ سوموار جمعرات کا روزہ ہے ہر ہفتے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے رکھتے تھے ہر مہینے کے تین روزے ایام بیس سے مراد کہ جب چاند پورا ہوتا ہے چاند تین راتوں میں تقریباً پورا ہوتا ہے وہ کون ہیں تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تو یہ بڑی روشن چاند کی روشن راتیں ہوتی ہیں مکمل چاند ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایامِ بیس کے روحذ بھی رکھتے اور اس کی بہت اس کے ادر و ثواب کو بیان کیا جاتا امت کو آپ نے ترغیب دی ہے تو یہ نفل روزے ہیں سارے کے سارے اللہ اکبر لیکن فرض روزے جو ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں ایام معدودات یہ دن ہیں گنتی کے گنتی کے دن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی لوگ ہیں تو ہم اس طرح شمار کرتے ہیں آپ نے ایک دفعہ یہ پانچ انگلیاں دائیں کی اور پانچ انگلیاں بائیں کی یعنی ایسے کہا ایک دفعہ اشارہ کیا پھر دو دفعہ اشارہ کیا پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا تو گویا کہ دس اور دس اور دس تیس ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی کئی کبھی مہینہ اس طرح بھی ہوتا ہے آپ نے ایک اشارہ دونوں ہاتھوں سے دس انگلیوں کا کیا پھر دوسری مرتبہ بھی اشارہ دس انگلیوں کا کیا پھر تیسری مرتبہ ایک انگلی کو نیچے کر کے نو انگلیوں کا اشارہ کیا گویا کہ مہینہ جو ہے وہ انتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے قمری مہینہ یا انتیس دن کا ہوتا ہے یا تیس دن کا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر یعنی روزے مکمل کرو ختم کرو عید کرو اور اگر شبہ پڑ جائے یعنی کہ بھائی انتیس کا چاند ہے یا تیس کا چاند ہے بادل ہو گیا یا ایسی شکل میں پہلے انتیس کو چاند دیکھو اگر شبہ پڑ جائے چاند واضح نہ ہو سکے تو پھر تیس دن مہینے کے مکمل کر لیے جائیں اللہ شابان کے تیس دن اگر شبہ ہو شابان یعنی روزے کا چاند ہوا ہے رمضان کا کہ نہیں ہوا تو شابان کے تیس دن مکمل کر کے رمضان شروع کیا جائے اور اگر شک پڑ جائے کہ شبال کا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو پھر رمضان کے تیس دن مکمل کر لیے جائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں اور رویت پر انحصار کرو رویت پر انحصار کرو تم اپنی رویت پر روزہ رکھو اور تم اپنی رویت پر افطار کرو اور عید کرو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پورے عالم اسلام کا نہیں پوری دنیا کا ساری زمین پر ایک ہی دن روزہ شروع ہونا چاہیے اور ایک ہی دن عید ہونی چاہیے یہ بہت لوگ اس کے قائل بھی ہیں اور اس کے اوپر بہت بات بھی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سہولت دیتے ہوئے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ تم اپنی رویت کے پابند ہو تم اپنی رویت کے پابند ہو یہ رویت کا ایک دائرہ ایک حلقہ ہے یعنی اس کے متعدد طریقے ہو سکتے ہیں مثلا چاند جو ہے وہ انتیس کا چاند زیادہ سے زیادہ بیس منٹ سے لے کر تیس منٹ تک وہ نظر آ سکتا ہے یہ تقریبا سارے مشاہدے کرنے والے سب نے اس کی جو عمر لکھی ہے وہ اتنی ہے کہ انسان جس حالت میں چاند کو سورج کے غروب ہونے کے بعد یا غروب ہونے کے ساتھ سورج کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے یا ختم ہونے کی وجہ سے جو چاند کا نظر آنا ممکن ہے تو وہ تقریباً اور اس کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ بیس منٹ سے لے کر تقریباً تیس منٹ تک کا یہ ایک وقفہ ہے یہ اس کو ایک بہترین اصول کے طور پہ اگر استعمال کر لیا جائے کہ چاروں طرف درمیان منتخب کر کے چاروں طرف اگر دیکھ لیا جائے کہ تیس تیس منٹ میں کہاں کہاں چاند جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے بس پاکستان ہے پاکستان ہمارا تقریباً کراچی سے اور کوئٹہ کوئٹہ سے ذرا کم ہے کراچی سے ہماری روعیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پچیس منٹ بنتی ہے اور کوئٹہ جو ہے اس سے کم ہے باقی علاقے سارے اس سے کم ہیں تو بہت ایک شاندار اصول اس کے اوپر بن سکتا ہے جس کے اوپر جھگڑا نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی روئیت کا پابند بنایا ہے تو پھر اس روئیت کو بنیاد بنا کر کہ آدھ گھنٹے کی مسافت سے کہاں کہاں ممکن ہو سکتا ہے تو اس پورے سفیر کے اندر اس دائرے کے اندر جہاں بھی نظر آ جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جی تو ایام معدودات یہ دن ہیں گنتی کے ایک مہینہ ہے یعنی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں ایک مہینہ بنتا ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گنتی وعدے کیا ہے یا تیس ہیں یا انتیس ہیں فمن کانہن کم مریداً اولا سفر فعدتمن ایامن اخر فمن کا نا جو شخص ہو من تم میں سے مریضاً بیمار او الا سفر یا وہ سفر کی حالت میں ہو فا پس پورا کرنا ہے عدت کا من ایا من اخر دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں گنجائش ہے کہ اگر بندہ بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو رمضان کے اندر روزہ رکھنے سے قاصر ہے تو وہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں کے اندر اپنی روزوں کی گنتی پوری کر لے ودینہ یوتیق نہ ہو اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ تن ادا کرنا ہے تو عام و مسکین ایک مسکین کا کھانا فمن تا جا جو کوئی نیکی کرے خیرن پھلائی سے فہ خیر لہ پس وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے وان انتسوم اور یہ کہ روزہ رکھو تم خیر یہ زیادہ بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کن تم تالمون اگر تم علم رکھتے ہو جی تو فرمایا کہ رمضان کے تو محدود دن ہیں ایک مہینہ ہے وہ انتیس کا ہو سکتا ہے یا تیس کا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر فرمایا ایک شخص ہے جو بیمار ہے ایک شخص ہے وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش دے دی کہ وہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے گنتی پوری کرنے سے کیا مراد ہے یعنی واضح یہ کیا گیا ہے یہاں کہ ضروری نہیں کہ جس طرح تم رمضان کے روزے تسلسل کے ساتھ رکھتے ہو تو باقی دنوں میں بھی جب رمضان کی قضا دینا شروع کرو تو اس کے اندر بھی پھر تسلسل کے ساتھ روزہ رکھو نہیں رمضان میں تو تسلسل ہوگا لیکن رمضان کے علاوہ تسلسل مقصود نہیں ہے بلکہ گنتی کو پورا کرنا مقصود ہے ایک بندہ مثلا سہولت دیکھ کے یہ دیکھتا ہے جی کہ سردی کے دنوں میں یعنی میں روزے جو ہیں وہ مکمل کر لیتا ہوں تو اللہ کی شریعت نے آسانی پیدا کی ہے مقصد کوئی بوجھ ڈالنا نہیں ہے مقصد تو روزہ رکھا کے تقوی کا سبق پڑھانا ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ جو ہے یہ بس یہ اس کو تکلیف دینا مقصود ہے جیسا کہ باقی شریع کتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ جی اس کو تکلیف دی جائے مثلا آپ ہندوؤں ہندو دھرم کو اگر دیکھیں ان کی عبادات کا معاملہ اگر دیکھیں تو ہندو سادھو جو ہیں وہ عبادات میں باقاعدہ یہ اصول رکھتے ہیں کہ جسم کو کمزور کیا جائے جسم کو مارا جائے اپنی جسمانی توانائی جو ہے اس کو ختم کی جائے ختم کیا جائے کہتے ہیں اس کے اندر شہوت ہے اس کے اندر خواہش ہے تو جسم بگاڑ کا باعث ہے یہ روح کے لیے بوجھ ہے اس بوجھ کو کم کرو روح کو توانا ہونے کا موقع دو روح توانا تب ہوگی جب جسم کمزور ہو یہ فلسفہ ہندو کا فلسفہ ہے تو انہوں نے جو اپنی عبادات رائج کی ہیں تو عبادات کے اندر ان کے اصول ہی یہ ہے کہ روح کو توانا اور مضبوط بنانے کے لیے جسم کو کمزور کیا جائے جسم کی قوت کو ختم کیا جائے اس لیے وہ نفس مارنے کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں جو مسلمان صوفیاء کے اندر بھی یہ اصطلاح رائج ہو گئی ہے یہ اصطلاح جو ہے صوفیوں کی یہ ہندوؤں سے آئی ہے ہندوؤں سے آئی ہے اور بدھوں سے آئی ہے بدھوں کے ہاں بھی یہی یہی نظام عبادات کے اندر چونکہ بدھ جو ہیں یہ بھی حقیقت میں اصلا ہندو ہی ہیں بدھ لوگ جو ہیں یہ ہندو ہی ہیں جو ہندوؤں میں جب بہت بڑا بڑا بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی اصلاح کے لیے کچھ لوگ آگے آئے مثلا یہ سکھ جو ہیں یہ باقاعدہ ایک تحریک ہے ہندوؤں کی اصلاح کی تحریک ہے اصل اس ان کا بھی ہندو ہی ہے اسی طرح جینمت مت یہ بھی ایک بہت بڑی تحریک تھی ہندوؤں کی اصلاح کے لیے اور بدھ یہ بھی ان کے اندر ہندوؤں کے اندر اصلاح کی ایک تحریک تھی ہر تحریک کا اپنا دائرہ الگ تھا لیکن اصل اندر سے اسی لیے ان کی عبادات کے جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملتے جلتے ہیں اور اصول اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی روح کو توانا کرنا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ یہ نفس روح کے رستے میں اس کی اس کی, اس کی بلند ہونے کے رستے میں جی رکاوٹ ہے یہ مادی چیز ہے تو اس کو کچلو اس کو مارو اس کو ختم کرو ہاں جی تاکہ روح جو ہے اس کی پرواز زیادہ سے زیادہ ہو سکے روح جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو سکے تو یہ سارا فلسفہ ان لوگوں کا تھا اسلام میں یہ چیز موجود نہیں ہے اسلام میں تنگ کرنا مقصود نہیں ہے جسم کو کمزور کرنا مقصود نہیں ہے یہ زد نہیں ہے یہ جسم اور روح ایک دوسرے کی متضاد نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جسم بھی اللہ نے بنایا ہے اور روح بھی اللہ نے بنائی ہے یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں دونوں کا کام اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقرر کر دیا ہے یہ کوئی روح کے رستے میں جسم رکاوٹ نہیں ہے یہ جسم جو ہے اس کو مارنا نہیں ہے اس کو مضبوط کرنا ہے جی جس طاقتور المؤمن القوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو مضبوط قوی مومن پسند ہے یہ کمزور کمزور مر گئے مر گئے اللہ تعالیٰ کو یہ کمزور مسلمان نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن جو ہیں وہ پسند ہیں جو کفر کی قوتوں کو توڑیں سمجھ نا تو یہ اگر آپ تم جسم کو مارتے رہو گے روح کو توانا بنانے کے لیے تو یہ جہاد کیسے کرے گا یہ جسم یہ تو نہیں کر سکتا کفر کی طاقت کو نہیں توڑ سکتا ہاں جی وہ چونکہ مادیت پر جو ایمان رکھتے ہیں لوگ وہ مضبوط ہوں گے اور تم اپنے جسم کو مار مار کے اس کو کمزور کر لو گے تو پھر کافر قبضے بھی کریں گے تمہارے ملکوں پر تم تمہیں غلام بھی بنائیں گے سب کچھ بنائیں گے تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہی نہیں ہے یہ بنیاد ہی نہیں ہے اللہ اکبر تو مقصود روزے سے تکلیف دینا جسم کو کمزور کرنا بالکل نہیں ہے بلکہ مقصد لا اللہ بڑے اعلیٰ مقاصد ہیں روزے کے ہاں جی فرمایا کہ گنتی پوری کر لو بھائی اور سارا سال گیارہ مہینے تمہارے پاس ہیں کہ اس یعنی پورے سال میں اپنی گنتی پوری کر لو دو روزے اس مثلاً خواتین خاص طور پر ظاہر ہے کہ ہر مہینے ہی ان کے روزے تقریباً چھوٹ جاتے ہیں تو ہفتہ تقریباً ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر روزہ بھی رکھے نہیں رکھنا ہوتا اگر بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے تو پھر تقریباً سارا رمضان بھی اس کے اندر جا سکتا ہے پورے مہینے کے روزے عورت نہیں رکھے گی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سہولت دے دی ہے کہ بھئی باقی دنوں کے اندر دو چار اس مہینے رکھ لے دو چار اس مہینے رکھ لے آہستہ آہستہ آہستہ سارے سال میں اپنی گنتی پوری کر لے اگر کسی مرض کی سبب سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے مرد کے روزے رہ گئے رمضان کے تو وہ بھی سارے سال میں گنتی پوری کر لے فعدہ تم من ایا من اخر یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے ہیں بلکہ گنتی پوری کرنی ہے جب بھی تم سارے سال میں کر لو اللہ تعالی اس کی اجازت دیتا ہے وہ اللہ دینہ یوتی ہوں فدیا اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیا تن تو آب مسکین ہے ایک مسکین کا کھانا دے کر یہ فدیا جو ہے وہ اذا ادا ہو جائے گا روزے کی ادائیگی ہو جائے گی یہ بھئی شروع شروع میں حکم نادل ہوا تھا اور اس حکم کے نادل ہونے کے بعد عموماً وہ لوگ جو روزہ رکھنا نہیں چاہتے تھے اگرچہ وہ روزے کی طاقت بھی رکھتے ہوں نہ سفر ہو نہ بیماری ہو لیکن یہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اجازت تھی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ہاں جی جس طرح کا کھانا آپ خود کھاتے ہیں مسکین کو کھانا کھلائیں تو گویا کے روزے کی ادائیگی تمہاری طرف سے ہو جائے گی یہ شروع میں یہ حکم نادل ہوا تھا اور عادت ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدت کی بجائے بلکہ اس کو اجر و ثواب بیان کرنے کے ساتھ روزوں کی فرضیت کا حکم دے کر ذہن سازی کی شروع میں یہ حکم تھا کہ جو فدیہ دے سکتا ہے وہ دے دے اس کی طرف سے روزے کی ادائیگی ہو جائے گی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا دوسرا معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فدیہ دے کر رودے کی ادائیگی ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلی آیت نادل ہو رہی ہے شاہ رمدان الدی اللہفی القرآن خدل وبینات من الخدا من ف والفرقان فمن من کو مشاہرہ فلیہ یہ جو جملہ ہے نا من شاہدہ من کو مشاہرہ تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ پچھلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا یہ کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ایک مسکین کا کھانا دے کر ادائیگی کر دو یہ فتیہ ہو جائے گا روزے کا اور ہر کسی کو اجازت تھی اس بات کی تو جب اگلی آیت میں یہ حکم نادل ہوا فمن شہدہ امن کو مشاہرہ تو اس کی وجہ سے پہلا حکم منسوخ ہوگا یہ اکثر مفسرین اس کے قائل ہیں لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلا حکم منسوخ نہیں ہے پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے اور دوسرا حکم ناسخ نہیں ہے البتہ ان کی ترتیب الگ الگ ہے انہوں نے ترتیب میں فرق ڈالا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نادل کی گئی ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہاں جی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے انہوں نے انہوں نے ہو کا معنی ابن عباس نے کیا کیا ہے لا یوتی لا یوتو ہو یہ لفظ ابن کثیر نے ان کی ان کی روایت سے بیان کیے ہیں وہ معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتے بہت بڑا شخص ہے بہت بڑا شخص ہے اب اس کا بڑھاپا اس حالت میں ہے کہ اس کا اس کو موت ہی آنے والی ہے جی اب اس کی کوئی جوانی تو ملے گی نہیں اور اس کی طاقت واپس لوٹے گی نہیں اب ایسا بوڑا جو ہے یا بوڑھی عورت اس کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یہ حکم در اصل ان کے لیے دیا گیا ہے اور یتیقونہو سے وہ یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ جو طاقت نہیں رکھتے یہ ابن عباس کی تفسیر ہے اور باقی مفسرین جو ہیں وہ وہ معنی کرتے ہیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ جو شخص رودا نہیں رکھنا چاہتا اور طاقت رکھتا ہے کہ اس کا فدیہ دے دے کسی کو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی پچھلی آیت کے اندر یہ معنیٰ اکثر مفسری نے کیا ہے لیکن یہ معنی کرنے والے پھر اس حکم کو بعد کی آیت جو نادل کی گئی اس کے ساتھ منسوخ مانتے ہیں وہ منسوخ مانتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ نہیں مانتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نادل ہوئی ہے ان کے بارے میں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ اگلی آیتیں بھی ہم پڑھ لیں پھر انشاءاللہ اللہ دونوں کو ملا کر اس کا اس کا مانا بازے کریں گے ہاں جی فمن تخر خیر اللہ بس جو تتبا خوش دلی کے ساتھ نیکی کرے تتبا تتبا تتبو کسی کہتے ہیں کہ آپ پر لازم نہیں ہے لیکن آپ خوشی کے ساتھ زیادہ نیکی کرنا پسند کرتے ہیں اس کو اصطلاح میں تتبو کہتے ہیں تتبو دیکھو نا زہر کی کتنی رکھتے ہیں چار چار فرض ہیں اور باقی جتنے آپ پڑھتے ہیں ان کو ان کے لیے جتنے آپ سنتیں یا نوافل پڑھتے ہیں ان کے لیے تتو کا لفظ آیا ہے تتو کا لفظ آیا جی جو خوشی کے ساتھ زیادہ نیکی کرے فا خیر اللہ پس وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے اس کا معنی کیا کیا گیا ہے اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے ساتھ اگر آپ دو مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یعنی میں روزہ رکھوں ہر مسلمان تو یہی پسند کرتا ہے جب روزے کا اجر اس کے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے میں روزے کا اجر اپنے ہاتھ سے دوں گا ہاں جی جب یہ حدیثیں اس مسلمان سنتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ میں رودا رکھوں لیکن ایک بندہ مجبور ہے خود نہیں رکھ سکتا تو فرمایا کہ اگر وہ ایک مسکین کو کھانا دے دے تو اس کی طرف سے فدیہ تو ہو گیا لیکن بمن تبا خیرا ہوا خیر اللہ وہ ایک مسکین کی بجائے دو مسکینوں کو اگر کھانا کھلا دے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے اس کے دل کو زیادہ تسکین ہو جائے گی وہ اپنی طرف سے زیادہ یعنی اچھا محسوس کرے گا کہ میں نے اس کی ادائیگی کے لیے ایک کی بجائے دو مسکینوں کو کھانا کھلایا تو اس کے ساتھ اس کو سب سے پہلے خود زیادہ تسلی ہوگی اور اس کا ادر بھی زیادہ بڑھے گا مقصد کیا ہے کہ روزے رکھنے کا رجحان ہر بندے میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل خوش کے ساتھ پسند کر کے مومن کی کیفیت یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے تو مومن مسلمان ہمیشہ اس کو بڑی پسند بڑی خوشی کے ساتھ اس کو پسند کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تو یہ ایمان والوں کی خوبی ہے لیکن ایک بندہ بچارہ وہ کر نہیں سکتا لیکن وہ پھر کس طرح اپنی, اپنی اپنی اپنے نفس کو کس طرح زیادہ مطمئن کرے گا اللہ کی اطاعت پر تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک مسکین کی بجائے وہ دو کو کھانا کھلاتے وان خیر اللہ اور اگر روزہ رکھو تم وہ سب سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے بیماری بھی ہے تکلیف ہے پریشانی ہے ہاں جی آہ لیکن آہ یہ بیماری کی بات نہیں ہو رہی یہ ہو رہی ہے کہ بندہ فدیہ دے کر روزہ پورا کر لے لیکن فرمایا فیدیے کی بجائے اگر تم روزہ رکھو وہ تمہارے لیے یہاں اس آیت میں گویا کہ ترغیب ہو رہی ہے اگلی آیت میں یعنی پابند کر دیا گیا ہے اس آیت میں صرف ترغیب ہے تو ترغیباً پھر یہ کہہ دیا کہ مسکین کو کھانا کھلانے سے فدیا تو ہو جائے گا لیکن اگر روزہ رکھ لو تو یہ سب سے بہتر ہے ہیں شهر رمضان الذي انزل فيه القران وهدل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بل تكمل العده وليكبر الله على ما هداكم ولعلك تشكرون شهر رمضان الذي رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے ان ضلع کے نادل کیا گیا فی ہے اس مہینے میں القرآن و قرآن ہدن جو سراپا ہدایت ہے لنا سے لوگوں کے لیے وبیناتن اور روشن دلیلیں ہیں من الہدا ہدایت کی والفرقان اور یہ قرآن فرقان ہے فمن شہدہ پس جو حاضر ہو من تم میں سے اشہ اس ماہ مبارک رمضان میں پھل یا سم اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا یہ حکم آ گیا جی پابندی آ گئی وہ منقانہ مریض اور جو شخص ہے مریض او الا سفر ان یا سفر کی حالت میں ہے فائدت پس گنتی پوری کرنا ہے من ایا من اوخر دوسرے دنوں میں یرید اللہ بےکم السرا ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ولا یریید و بےکم اور نہیں ارادہ کرتا اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ول تک میرالدا اور تاکہ مکمل کرو تم گنتی ول تو اللہ اور تاکہ بڑائی بیان کرو تم اللہ کی علامہ ہدا اس پر کے ہدایت دی اس نے تم کو بلا اللہ تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو جی فرمایا شاہر رمضان الدی ان ذیح القرآن رمضان میں قرآن نادل کیا گیا کیا مطلب رمضان میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا رمضان میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا اب آغاز جو ہے اس کو کس طرح مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ سے بیت الاضا پہلے آسمان پر قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نادل کر دیا گیا وہ رمضان تھا اور رمضان میں بھی ایک رات تھی کون سی رات لت القدر لت القدر یہ رمضان کے آخری اشرے میں آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں سے ایک رات ہے اس کو تلاش کرو تو للت القدر میں رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نادل کر دیا لوہے محفوظ سے بیت الاضاء پر نادل کیا اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی جو زندگی ہے جس عرصہ تقریباً تیئیس سال بنتا ہے تو یہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کر دیا گیا یہ ایک, ایک ہے یہاں فرمایا ان ضلع نادل کیا گیا باب افعال سے ہے گویا کہ پورا قرآن نازل ہو گیا آگے فرمایا بہ ان تنزیل الربل عال امین نزلہ بہ روح العبین علاقلب کل تکون امن المنظرین بلسام عربی پھر جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نضول قرآن ہوا ہے وہ تقریباً تیئیس سال کے عرصے میں ہوا ہے آپ کی پوری نبوت کی زندگی جو غار حرا میں پہلی وہیں سے شروع ہوتی ہے اور حجت الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن جو زندہ رہے اس تک یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ جو تیئیس سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں تیرہ سال مکہ مکرمہ کے ہیں اور تقریباً دس سال مدینہ منورہ کے ہیں یہ تیئس سال کے عرصے میں قرآن مجید جو نازل ہوا اس کے لیے تنزیل کا لفظ آیا ہے باب تفعیل تو اس سے مراد تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا تو یہ چونکہ رمضان کے اندر اس کے نزول کا آغاز ہوا تو اس وجہ سے اس کے نزول کو رمضان سے منصوب کر کے رمضان کو قابل قدر مہینہ قرار دیا گیا رمضان قرون نزول قرآن کی وجہ سے اللہ اکبر کہ صرف قرآن ہی نادل نہیں ہوا ہے رمضان میں پہلی جتنی الہامی کتابیں ہیں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے صحف ابراہیم ہے یہ سب کی سب کتابیں اور صحیفیں اللہ نے رمضان کے اندر ہی نادل کیے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس اعزاز کا حامل بنایا کہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ بھی رمضان میں نادل ہوئی ہیں اور قرآن مجید کا نزول بھی آغاز کے اعتبار سے یہ رمضان کے اندر ہی ہوا ہے یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں ہاں اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن قلان کے بدن پر مبالغے کا سیغا ہے کہ جب سے یہ قرآن نادل ہوا اس وقت سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک اتنا پڑھا جائے گا اتنا پڑھا گیا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں کوئی کلام ایسا ہے ہی نہیں جس کو اتنا تلاوت کیا گیا ہو چوں یہ سب سے زیادہ پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا سبحان اللہ, اللہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے کلام کیا ہے پھر جبریل جبریل نے اس کو پڑھا ہے پیش کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ہمیشہ پڑھا ہے بہت کثرت سے اللہ کے نبی کی ہر رات قرآن کی تلاوت سے مزین ہوتی تھی عائشہ کہتی ہیں نا جب ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی لات عالان حسنِ ہن وطول ہنہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی اس کا اس کا لمبا ہونا اس کے حسن کی بنیاد بنتا تھا اور لمبا کس طرح ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پڑھتے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت صورت شروع کی ساری سورہ بقرہ ختم کر دی پھر سورہ نساء شروع کر دی سورہ نساء مکمل کر دی رکو گئے ہی نہیں سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا قرآن سی محبت قرآن سے رغبت صحابہ اکرام کا حالت بھی یہی تھی اور بعد میں بھی ہمیشہ یہی حالت رہی مسلمانوں کا یہی شوق اور جذبہ اور ہمیشہ پھر نماز کے علاوہ بھی قرآن کا بہت کثرت کے ساتھ پڑھنا جبریل ہر رمضان کی ہر رات کو آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے جبریل اللہ کے نبی کو سناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن جبریل کو سناتے باقی دنوں میں بھی قرآن بہت پڑھنا چاہیے بھائی تو رمضان میں بھی قرآن بہت پڑھنا چاہیے اللّہ اکبر خدلاسراپا ہدایت ہے ہدایتی ہدایت ہی ہے ہدایت دینے والا ہے تو واقعی قرآن ہدایت دینے والا لیکن یہاں لفظ خدا بولا ہے ہد الناس خدا جو سراپا ہدایت ہو اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے اس میں ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور پھر اکیلی ہدایت نہیں مجمل ہدایت نہیں بلکہ وبینات الہدا ہر چیز کی ہر حکم کی پھر تفصیلات ہیں بینات ہیں دلائل سے ہر حکم اللہ تعالیٰ کا دلائل سے مزین ہے ایک ایک چیز کو روشن دلیلوں کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے جو دل و دماغ میں بٹھا دیتا ہے اتار دیتا ہے یہ قرآن مجید کا انداز ہے ولفرقان اور یہ فرقان ہے فرقان کس کو کہتے ہیں فرقان کا معنی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے اس کو فرقان کہتے ہیں اور فرقان کے اس کے علاوہ بھی مانا کیے گئے ہیں ایک تو ہے نا کہ قرآن خود فرقان ہے قرآن کی خوبی کیا ہے کہ خود فرقان ہے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے لیکن فرقان کو اگر انسان کی طرف منصوب کرنے سے اس کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ خوبی اور صلاحیت ہے کہ بندہ اس سے ہدایت کا طلب کرنا چاہے قرآن کے ساتھ محبت کرے تو قرآن حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اپنے پڑھنے والے کے اندر پیدا کر دیتا ہے یہ یہ فرقان کا معنی ہے کہ خود بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے لیکن جو اس قرآن سے محبت کر کے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے لیے یہ فرقان کیسے بنتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان حق اور باطل کو پرکھنے کی صلاحیت یہ قرآن بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ صلاحیت بہت بڑی نعمت ہے یہ صلاحیت قرآن سے ملتی ہے اور دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ بہت لوگوں کو حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت تو مل جاتی ہے لیکن ان کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیں اور باطل کو باطل سمجھ کر اس کو رد کر دیں یہ جرت بھی بہت زیادہ ضروری ہے اچھا یہ جرت بھی اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ کا قرآن پیدا کرتا ہے جو قرآن کو صحیح معنوں میں مانتے محبت کرتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن سے ہدایت طلب کرتے ہیں قرآن پر ہی چلنا چاہتے ہیں اس کے حق پر ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جتنی جتنی اس کی اس کی طرف رجحان زیادہ بڑھتا رہتا ہے قرآن سے محبت مومن کی زیادہ اضافہ ہوتا رہتا ہے تو پھر دوسرے مرحلے میں پھر قرآن کیا کرتا ہے کہ بندے کے اندر جرت پیدا کرتا ہے اس جرت کے ساتھ حق کو حق سمجھ کے بندہ قبول کرتا ہے تاکہ چاہے اس کے عبد اس کو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے اور باطل کو باطل سمجھ کر باطل کو رد کر دیتا ہے تاکہ اگرچہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کتنی بڑی تکلیفیں کیوں نہ آئیں تو یہ جو جرت ہے نا یہ جرت بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے مسلمان کو عطا فرماتا یہ قرآن کی خوبیاں ہیں بہت لوگ ہیں دنیا میں جو اس جرت سے آ رہی ہیں ان کو نہیں ہے ان کے اندر یہ جرت صرف حق باطل سمجھ لیتے ہیں سمجھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن قرآن صرف یہی تو نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں بس کافی ہے اور بھائی سمجھنے کے بعد قبول کرنا ہے یہ قبول کرنے کی جو جرت ہے حق کو قبول کرنا باطل کو رد کرنا یہ بہت بڑی قبت اور جرت کی بات ہے اس کے لیے معاشروں سے لڑنا پڑتا ہے اللہ اکبر بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کا حامل بنایا ہے کہ اپنے ماننے والوں کے اندر یہ ایسی جرتیں پیدا کر دیتا ہے ایسی قبتیں پیدا کر دیتا ہے یہ قرآن کہ انسان ٹکرا جاتا ہے بڑی بڑی قوتوں سے معاشروں سے حکومتوں سے ٹکرا جاتا ہے ان سب کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ کمال ایمانی جرت کے ساتھ اس کو غالب کر دیتا ہے معاشروں پر اور ملکوں پر تو یہ معنی ہے اس کا فرقان ہونے کے اعتبار سے قرآن یہ جرت پیدا کرتا ہے حق کو قبول کرنے کی اور باطل کو رد کرنے کی اور تیسری چیز اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے لوگوں کو ملتی ہے فرقان کا ایک معنی ہے موجہ فرآن کا فرقان کا معنی ہے معجزہ جہاں عقلیں بے بس ہو جائیں جہاں عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں ہاں انسان کی عقل سارے دنیا کے اندر بننے والے فلسفے یہ عقل پر مبنی ہوتے ہیں اور ساری دنیا کی سائنس مشاہدات پر مبنی ہے مشاہدات انسان جو دیکھتا ہے جو سمجھتا ہے جو محسوس کرتا ہے ہاں جی جس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا حواس خمسہ کے ذریعے جو علم بندے کو حاصل ہوتا ہے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں اس کو مشاہدہ کہتے ہیں تو مشاہدہ جو ہے یہ بہت بڑے علم کا ذریعہ ہے اور پوری دنیا کی جو سائنس ہے اور سائنسی علوم ہیں ان سب کی بنیاد انسان کا مشاہدہ ہے اور پھر اس کے بعد چھٹی چیز ہے جو انسان کے پاس عقل کی صلاحیت ہے جو چھ چیزوں کے اوپر حاوی ہے تو دنیا میں جتنے فلسفے ہیں ان فلسفوں کی بنیاد پر جتنے نظام دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں ان سب کی بنیاد عقل پر ہے سبحان اللہ پر قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی وہی اللہ کا کلام ہے بہی کی شکل میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوا ہے تو یہ مشاہدات سے اور عقلوں سے فلسفوں سے یہ بلندو بالا چیز ہے انسان کی اخل کے دائرے میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی جو قرآن بیان کرتا ہے تو اس پر تو صرف ایمان ہی ہوگا ایمان ہی ہوگا جو بندہ پھر اللہ تعالی کے قرآن پر صحیح ایمان رکھ کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی قوت سے نواز دیتا ہے یعنی ایسے ایسی قوتیں بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ دنیا کی دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی ان کی قوتیں بے بس ہو جائیں گی ہاں جی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ فرقان کی قوت بندے کو عطا فرما دیتا ہے یہ فرقان اس کا معنی موجزہ ہے موجزہ قرآن خود بہت بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معذات دیے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ, یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جس نے بے بس کر دیا تھا سارے عرب کے بڑے بڑے ماہرین کو شعراء کو ادیبوں کو خطیبوں کو جو اپنی زبان پر ناز رکھتے تھے اور اپنی زبان دانی کے مقابلے میں تمام ان دنیا کے انسانوں کو اجمی کہتے تھے اجمی کا معنی گنگا عرب کہتے تھے کہ زبان تو صرف ہماری ہے باقی تو دنیا اجمی ہے یعنی گنگی ان کی زبان ہی نہیں ہے گویا کہ ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا زبان کے بیان پر اپنے ادب پر اتنا ناز تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی سبحان اللہ ایسا فرقان بنایا کہ وہ سارے ادیب وہ زبان آور جتنے تھے وہ بے بس ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کا اپنے ادب سے اپنے شعر سے مقابلہ نہیں کر سکے تو یہ صرف ادب کے اعتبار سے ہی فرقان نہیں ہے معجزہ نہیں ہے یہ ہر اعتبار سے ہی معجزہ ہے اور اب امت کے پاس ہے تو اگر دنیا مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں قوت مل جائے اور مقابلے میں کوئی قوت مسلمانوں کے مقابلے میں نہ رہے تو اس قرآن کو لازم پکڑے اس کے ساتھ وہ فرقان وہ قوت مسلمانوں کو ملے یہ تین مانے جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ شاء آپ نے فمن شاہدہ من کو مشاہ جو کوئی بھی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں زندہ ہو ہاں اس مہینے میں حاضر ہو موجود ہو ہاں جی نہ وہ بیمار ہو نہ وہ سفر میں ہو آگے بیان آ رہا ہے نا وہ منقانہ مریض او اللہ سفر یعنی جو مریض ہے اور جو سفر میں ہے فعدت من عیا من اخر تو وہ دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے تو یہاں کیا مراد ہے من ان کو مشہر فل کہ جو مریض نہیں ہے جو مسافر نہیں ہے ہاں وہ اس مہینے کے اندر موجود ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے خود روزہ رکھے یہ پہلے جو چھوٹ دی گئی تھی رخصت دی گئی تھی کہ بھائی تم ایک مسکین کو کھانا کھلا کے اس فرض کی ادائیگی کر لو اب یہاں حکم آ گیا کہ اگر تم میں فدیہ دینے کی طاقت ہے استطاعت ہے مال ہے یہ نہیں ہے کہ روزے صرف غریبوں پر ہیں امیروں پر نہیں ہیں غریب فدیہ دے کر یعنی روزے کی ادائیگی کر نہیں سکتے امیر فدیہ دے کر کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ روزے تو ہیں ہی غریبوں کے امیروں کے ہیں ہی نہیں, نہیں اب یہاں یہ کہہ دیا پمن شاہد امن کو مشاہرہ فل جو بھی اس مہینے میں آدر ہے وہ امیر ہے وہ غریب ہے کچھ ہے جس حالت میں ہر مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے اللہ یہ کہ وہ مریض ہو یا مسافر ہو اس کو رخصت اور رخصت کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کرے گا تو پھر کیا معنی اس سے مکمل ہوا پچھلی آیت کو اس آیت کو ملا کے کہ مطلق روزہ فرض ہے پہلی بات تو یہ ہے سب کے لیے فرض ہے البتہ جو بوڑھا ہے جس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے لیے رخصت ہے اسی طرح ایسا بیمار جس کی بیماری دائمی ہے اور اس کی شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے بس ایسی مرضیں ہیں مسلسل بندہ مریض رہے بعض لوگوں کو شوگر اتنی شدید ہو جاتی ہے شوگر والا رودا نہیں رکھ سکتا اگر شوگر بہت شدید ہو تو اس کو ہر دو گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے ورنہ اس کی شوگر جتنا ہائی ہوتی ہے اتنی زیادہ نیچے گر جاتی ہے اور اوپر جانی سے زیادہ نیچے گرنا اس کا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اس کے اوپر سات بندے کی موت ہو جاتی ہے یعنی شوگر کا فوری طور پر گرنا اور اتنا ختم ہو جانا تو ایسی بیماریاں جو دائمی نوعیت کی ہیں اور شوگر دائمی مرض ہے ایسا مرض تو جو دائمی ہو جس سے شفا جو ہے وہ بظاہر نظر نہ آ رہی ہو تو ایسے لوگوں کو بھی اس رخصت میں شامل کیا جائے گا ایسے بیماروں کو بھی اجازت ہے ہاں جی ایسے مجبور لوگوں کو اجازت ہے اللہ اکبر بعض مفسرین نے یہاں ان خواتین کا بھی ذکر کیا ہے کہ بعض خواتین ہیں ہر سال اللہ تعالیٰ ان کو بچے سے نوازتا ہے ہر سال ہی بچہ ہوتا ہے ہر سب پھر بچہ ہوتا ہے پھر یا حمل میں ہے بچے میں ہے دودھ میں ہے ہر وقت تو ہر سال ہی اس کا یہ سلسلہ ہے تو مفسرین نے اس عورت کو بھی یہ چھوٹ دی ہے اور دخست دی ہے یعد اللہ بکم الوسر والا یعنی بکم الس اللہ تعالیٰ کی شریعت میں قاعدہ کیا ہے اللہ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا اللہ کی شریعت میں تنگی نہیں ہے اسے کیا معنی مقصد ہے کیا مراد ہے کہ بھائی روزہ بظاہر تو یہ بارہ چودہ گھنٹے گرمی کے اندر تو سولہ گھنٹے تک بھی روزہ ہوتا ہے ہاں جی کھانے پینے سے بالکل اپنے آپ کو بچا لینا روک لینا یہ سلسلہ جو ہے تو اللہ تعالی یہ نہیں ہے کہ تم پر کوئی تنگی کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا اللہ تعالی بلکہ اللہ تعالی آسانی کر رہا ہے ہاں اللہ کی شریعت میں آسانی ہے اور آسانی ہی اللہ تعالی اسی کا حکم دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے دیکھو کیسے آسانیاں جو ہیں یہ آیب کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اور حکم بھی یہ دیا گیا کہ بشرو ولا تو نف ولا تو ہاں جی جو مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کے لیے جو عمراء ہیں ان کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے یہ بتایا گیا اچھا علماء کو بھی یہی بات بتائی گئی ہے علماء جنہوں نے دعوت پیش کرنی ہے تو دعوت پیش کرنے والوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ لوگوں کو مسئلے بتائیں کہ ان کو تکلیفوں میں مبتلا نہ کر دیں ایسی مصیبت میں نہ ڈال دیں اب عیسائیوں کے ہاں وقف ہو جاؤ بھائی عورتیں وقف ہو جاتی ہیں چرچ کے لیے عبادت خانے کے لیے اب وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی اب چرچ کے ساتھ وہ وقف ہے اس کا مطلب ہے وہ وہ شادی نہیں کرے گی بس وہ عبادت ہی کرے گی وہ اچھی عبادت کرتی ہے کئی اخباروں میں چھپتے رہتا ہے نا جی یہ وہ جو وہاں بندے وقف ہوتے ہیں بڑے بڑے راہب اور عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ اللہ رحم کرے یہ غیر فطری سلسلے چل ہی نہیں سکتے بے حیائی پھیلے گی بدکاری پھیلے گی زناکاری کاری پھیلے گی ہاں جی تو فطرت کے خلاف لڑنا اس سے تو فساد ہے تو جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس نے یہ ضابطے نکاح کے شادی کے حقوق کا معاملہ یہ ایسا اس کے اندر توازن قائم رکھنا تو یہ چیزیں اللہ کا کہتا ہے میں میں تقوی سکھانا چاہتا ہوں لیکن تم پر روزہ رکھ کر میں ایسی تنگی بھی نہیں ڈالنا چاہتا اگلی آیت کے اندر اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے سہانک اللہ